آگے دیکھیے جو دوسرا شبہ ہے اس شبے کے متعلق اللہ کا عالی یہ بتاتے ہیں کہ یہ کافروں کو پہلا شبہ تو یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ان چیزوں کو گھڑ لیتے معذ اللہ اور اس کے بعد دوسرا شبہ انہوں نے یہ اظہار کیا کہ اگر یہ واقعی اللہ کی جانب سے ہے قرآن تو کیوں آخر اس میں اس میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جیسے مکھیوں کا ذکر ہے مکڑی کا ذکر ہے اور مچھر کا ذکر ہے اور اللہ تعالی ایسی باتوں کا تو کر ہی نہیں سکتا تذکرہ یہ تو اس کا کلام معلوم ہی نہیں ہوتا یہ جو چیز ہے دو جگہ اور آئی ہے مکھی صورتوں میں وہ دونوں مقامات آپ کو بتاتے ہیں جس وجہ سے کافروں کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوا لیکن شبح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شبہ حل کرنا چاہتے تھے وہ بات بحث برائے بحث تھی اس لیے آدمی جہاں بھی یہ دیکھے کہ میں نے معقول جواب جو ہو سکتا تھا دے دیا ہے اور دوسرا آدمی خام بحث برائے بحث کر رہا ہے تو وہاں پر نہیں بولنا چاہیے وہاں پر چپ کر کے وہی بات ہے کہ کالو سلامہ انہوں نے کہا پتا جی سکھی رہے بس اس سے زیادہ نہ کرے کیونکہ ہوتا اس کا نقصان ہے اور وہ یہ کہ ہر آدمی بہرحال اس کا نفس تو ہوتے ہی ہے اس کی شرارت سے پاک نہیں رہتا تو کبھی کبھی نفسانیت آ جاتی ہے آدمی لڑائی جھگڑے پہ آ جاتا ہے تو کیا فائدہ بجائے اس کے کہ فائدہ الٹا نقصان کرے اور اپنے نفس کی اتباع کر تو مناسب حد تک بات بس سمجھا دینی چاہیے اس کے بعد چھوڑ دے اس بحث میں نہ پڑے اس میں پہلا اشکال تو یہ اہل مکہ جو تھے مشرقین مکہ یہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی بات سمجھنی تھی خام خواہ بحث پر آئے بحث تو اس چشکال میں پہلا مقام سورہ حج آپ دیکھیے سترویں پارے میں اور سورت کا نمبر ہے بائیس ٹوینٹی ٹو جہاں پر یہ ختم ہو رہی ہے وہاں پر یہ بات آئیے اس کا آخری رقو شروع ہوتا ہے جہاں سے بہتر نمبر تہتر نمبر آئے سیونٹی تھری سترواں پارہ سورہ حج حج سورت کا نمبر ہے بائیس ٹوینٹی اور آئت نمبر ہے سیونٹی تھری یا سزور بمثلن اے انسانوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے تمہارے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں اور ایمان والو اللہ نے کہا پوری انسانیت کو کہ انسانوں تم سب کے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے فسٹ میں اور اسے غور سے سنو کان لگاؤ اس کی طرف اچھی طرح اسے سمجھو ان اللہ زین تدن اللہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی کے علاوہ اور چیزوں کی وہ ساری چیزیں لئی اخلقو زباب ہرگز پیدا نہیں کر سکتی زبابن ایک چھوٹی سی مکھی نکرا ہے نا ایک چھوٹی سی مکھی وہ پیدا نہیں کر سکتے ولجتا مولا اگرچہ وہ سارے کے سارے مل جائیں یہ ہے چیلنج وہاں بھی کہا ہے نا کہ تم سارے انسان اور جن مل جاؤ اس قرآن جیسی ایک کتاب لے آؤ چلو کرو ایسے یہ ہے دھڑے کی بات اللہ نے کہا ہے سارے مل جائیں جتنے کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ سب انسان اور جن سارے مل جائیں اور ایک مکھھی پیدا کر دیں چھوٹی سی یہ نہیں کر سکتے اور مکھھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے وہ این یس لب ہو اگر مکھھی ان کے کھانے میں سے ان کی چیزوں میں سے کوئی ذرہ برابر چیز لے کے اڑ جائے لا یستن کے زو ہو یہ اس کے منہ سے وہ بھی نہیں نکال سکتے یہ اتنے بے اختیار ہیں مکھھی تو بہت دور کی بات ہے نا پیدا کرنا وہ ان کے ہاں کوئی میٹھی چیز ہے اس پہ بیٹھی اور اس نے اس مٹھاس کو چکھا اور بھاگ گئی تو یہ سارے جن اور انسان مل جائیں کہ اس کے منہ سے وہ مٹھاس اور وہ چیز وہ ذرہ جو اس نے لیا ہے رسک کا وہ نکال کے لے آئے اللہ نے کہا سب مل جاؤ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ذاعف طالب ذاعف طالب اور جو ان میں عبادت کرتا ہے وہ بھی بودا ہے وہ بھی کمزور ہے بل مطلوب اور جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ بھی بے اختیارے ہیں وہ بھی کمزور سب کے سب کمزور ہیں عبادت کرنے والے بھی اور جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے یہ سب کے سب ضعیف ہیں کمزور ہیں بے اختیار ہیں کچھ نہیں کر سکتے کیسی خدا کی توحید جڑ کاٹ نہ شرک کی اللہ نے کہا جتنے کی عبادت کرتے ہو سب کو لے آؤ ایک چھوٹی سی مکھی بنا کے بتاؤ وہ نہیں بنا سکتے اب اتنی زبردست جو توحید تھی اب اس کا جواب وہ کیا دیتے ان کے بس میں تھا کہ جس لات منات اور عزا اور ان چیزوں کی پرستش کرتے ہیں وہ سارے مل کے کوئی مکھی بنا سکتے تھے یا مکھی کوئی چیز لے جائے تو اس کے منہ سے لا سکتے تھے جب کچھ نہیں نہ کر سکے تو چڑنے کے بعد اب غیر ضروری مباحث باطل میں یہ ہوتا ہے کہ حق اور سچائی جب آتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کے سامنے شکست کا اعتراف کر لیں اور یہ اعتراف کریں کہ واقعی بات معقول ہے ہمیں جانی چاہیے اس بات کو چھوڑ کر اور چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس سے سبق کیا انہوں نے نکالا انہوں نے کہا تو اللہ کا کلام ہی نہیں ہے اللہ اتنا بڑا بادشاہ اور مکھیوں کا ذکر کرے گا خدا تو کر ہی نہیں سکتا ایک یہ مقام اور دوسرا مقام دیکھ لیجئے آپ بیسویں پارے میں سورہ انک ہے جہاں پر بیسواں پارا مکمل ہو رہا ہے نا اور اکیسواں شروع ہوتا ہے بیسویں پارے کا آخری حصہ اکتالیس نمبر آئے تھے بیسواں پارہ سورہ کبوت 29 سورہ کا سورہ نمبر سورہ اور 41 نمبر ہے اور اکتالیس نمبر آئت ہے ارشار پر میں مسل الزین تز مندون اولیا اور ہم مثال بیان کریں تعریف ان کی کریں حقیقت ان کی بتائیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور اور چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے اولیاء کا مطلب دوست بنا لیا ہے خدا کا شریک ٹھہرا لیا ہے کمثل علی ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ مکڑی مکڑی سمجھتے اسپائڈر ایک اتخذت بیتا اس مکڑی نے اپنا گھر بنایا ان, ان اوہن الجوت اور سب سے کمزور گھر سب سے بودا گھر لبیت الم کبوت اس مکڑی کا جالا ہوا کرتا ہے لوکانو یا لم ناش و اس مثال کو سمجھ دے یعنی مکڑی اپنا گھر بناتی ہے اور اتنا کمزور گھر ہے کہ ذرا سی تیز ہوا بھی چلے تو یہ گھر ٹوٹ جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں جب اللہ کی گرفت اور خدا کی پکڑ آ جائے تو وہ اتنا کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتے جتنا کہ ہوا کے تھپیڑے کو ہوا کے زور کو وہ اس کا گھر برداشت کر لے مکڑی کا ان میں تو اتنی ہمت بھی نہیں اتنی طاقت بھی نہیں ہے وہ تو پھر فرض کر لو ہوا کے بہاؤ میں ہزار میں ایک فیصد اثر ڈال لے گی یہ تو اتنا بھی نہیں کر سکتے لو کانو یا کاش یہ سمجھتے ان اللہ ما من علمشائی من اور اللہ خوب جانتا ہے اس کے علاوہ کس کس کی عبادت کی جاتی ہے بہول عزیز الحکیم اور اللہ کی ذات بڑی غالب ہے بڑی حکمت والی دیکھا یہ ہے اللہ نے کہا ہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا اور یہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اس سے بھی گئے گزرے ہیں ان میں اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ کسی کو روک سکیں اور کچھ اس کے کام آ سکیں یہ اس طرح کی مثالیں سن کر یہ دو ہو گئی نا اب بجائے اس کے کہ وہ سوچتے کہ واقعی اللہ نے کچھ کہا ہے سچ ہے انہوں نے کہا جی مکڑیوں کی مثالیں مکھیوں کی مثالیں اللہ ایسی مثالیں کیسے دے سکتا ہے اللہ نے اس کا جواب یہ دے دیا چھبیس نمبر آیت ہے یہ سورہ بقرا کی